فرمائے تھے. تو اس نسبت سے آج ماں شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کو وہاں شاید شریف یاد آتی ہے اور اس کے جو خاص ملامی اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائے تھے شاید وہ نے سنے کہ نہیں سنے سنے اچھا سمجھ رہی تھی کہ مصلور اس میں تو بہت خاص خاص مضامین اللہ تعالیٰ نے بتا کر میں وہ یہ ویب سائٹ پہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا نا؟ جی یہ دیکھیں یہ, یہ کہاں ہے ہماری مضامین دکھائیے دیکھا یہ جگہ ہمارے خاص مضامین کے لیے اچھا یہ پلٹتا رہتا ہے ابھی خود ہی پلٹے گا اس میں آپ کو جو ہے جو خاص خاص کر مقامی وہ اس جگہ مل جائیں گے یہ بک کارنر ہے یہ سینٹر ہے الگ الگ کے نوائز آپ پڑھ سکتے ہیں کے لیے اور نیچے جو ہے وہ مجالس کا ہے یہ ڈیگ ڈی مجالس آپ کے یہاں میں مجلس اس میں آتی ہے اور لانٹی کو اس میں آتا ہے ان شاء ہاں اس لیے ضرور سنیے گا مجھ سے یہ بہت ہی عمدہ نظمون اللہ کے سر سے بیان اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہم کو پیغامات وغیرہ آئے لیکن یہ نئی بات اللہ تعالیٰ ہوتا کرنا لوگوں کو فائدہ ہوا اس شریف پیش کرتا ہوں نئے مشکل محبوب سے یہ سمجھ محبی اور محبوبی مشہوری بھلائی عرب اللہ نشا سے مسرور ہوں کئی جگہ یہ ناشری شریف اور مختلف جگہوں پر مختلف مضامین نئے نئے اطابر میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ یہ جو ایک مجلس ہو جس میں ساری چیزیں جمع ہو گئی وہ والی یہاں ڈالنے کے میں نے میں بیٹھے ہیں آپ سے کیا تو شروع کریں ہاں جی اللہ تعالیٰ معاف اچھا شروع تو کر لیتے ہیں گلستان طیبہ سے مشرور مسرگا اجم کے بیا مفرور, مفرور ہوں گا گلستان پہ باس مسرور گا اجم کے دل میں بات جانی یہ ایک میں شریفین کی حاضری تو جسمانی ہوتی ہے جیسے آپ جا رہے ہیں حاضری وہاں پر بہت بڑی نحمت ہے بڑی دولت ہے وہاں کی حاضری بہت بڑی دولت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ ایک شاد فرمایا کہ جو شاپ میرے روزے کی زیارت کرے گا تو اس کے لیے میری واجب ہو جائے گی اور اتنی بڑی حاضری ہے عہد سنت والجماعت کا بالکل پکا عقیدہ ہے اور عج عرب کا بھی پکا عقیدہ ہے کہ حدود اقبال صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں حیات ہیں اور جو وہاں حاضر ہوتا ہے وہاں وہاں وہ سلام عرض کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی بناتے ہیں تو یہ عقیدہ بالکل پکا ہے البتہ یہ آج کل جو نئی چیز بن گئی ہے کہ یہ نوبل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیر کے آتے ہیں یہ یہ اپنی کا شک ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ اللہ کے سوا کوئی ایسی وستی نہیں جو ہماری جگہ حاضر اور نہ ضرور اللہ تب السلم دیکھ رہے اسی لیے جو بندہ یہاں درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود شریف فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں اور جو شخص وہاں درود شریف دور سلام پڑھے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تو کتنا بڑا شرط ہے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا کتنا بڑا شرط ہے اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی یعنی بہت بڑی نمازش ہے اللہ کی بڑی مجربانیاں ہیں اس زمانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بطاہ تشریف لے جانے کے باوجود ہم وہاں حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی ہمیں شرط حاصل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی بتاؤں گی اتنی بڑی بات ہے تو غلط یہ کہہ تھا کہ ایک تو یہ بات پہلے بتاتا چلوں کہ وہاں پر جا کر اکثر لوگ جو ہے موبائل میں نقش و نگار محفوظ کرتے ہیں وہاں کے کی ان کی تعمیرات بڑی عالیشان ہیں اور بہت ہی کا تعمیر کرتے ہیں ہرمین شریف ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں تو وہاں کے نظم و نصاب اور انتظام اور تعمیرات کو دیکھ کے وہاں بندہ اس میں ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ میزبان کی تو ہے ہمارے میزبان کون ہے وہاں حدور اردو صلی اللہ اب وہاں اللہ اور رسول کے مہمان ہوتے ہیں جب حرم شریف مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں کابر شریف میں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور جب مسجد نظوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں اللہ اور رسول دونوں کے ہیں تو میزبان کون ہیں اب میں اپ کے گھر آیا اور میں آپ کے گھر کے نقش و نگار دیکھنا شروع کیا صاحب اچھا آپ نے بڑا اچھا رینویٹ کیا ہے بہت فلان چیز لگائی فران چیز اور آپ سے تو میرے بازار میں چلا جاتا ہوں تو آپ تو پسند بھی نہیں کریں گے کہ آئیں یہ شب میرے پاس آئے ہے نا ایسے آدمی سے کیا لینا آ چکا ہے جو میرے پاس سے ہی تعلق نہ رہتے تو اس سے کیا کیا لینا دینا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر بہت لوگ جاتے ہیں اور روز احبد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے جو ہے وہ دب کے نقش نکالنا جس سے ملنے آئے ہیں اس کے تو خبر ہی نہیں اور کتنی عظیم البرکڑ شخصیت جو بادش خدا حضور کوئی یہ قصہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہاں جا کر ہم ان عجیب فانی چیزوں کے ساتھ جل لگانا اور ان کے نقش و نگار کو محفوظ رکھنا کرنا یہ سب جو ہے بہت ہی انتہائی توہین ہے میزبان کی اور بہت سخت خطرہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو وہاں جا کے میزبان سے تو ہمیں نہ ملے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں جی لگائیں تو یہ بات تو ذمینی طور پر میں نے عرض کر دی لیکن اب اصل مضمون جو میں بات کر رہا تھا یہ شعر کی حجم کے بیاباں سے مسرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور گا اس شعر سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہاں یہ عجم ہے اور وہ عرب ہے تو ہم حجم سے عرب کو جا رہے ہیں اور وہاں حاضری دے رہے ہیں کابہ شریف میں طواف کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور مدینہ شریف میں ہم تو صلی اللہ سے عرب کو جا رہے ہیں تو لیکن اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کرنا ہے کہ اجم کا بیابہ کیا ہے بیابہ کیوں کرنا ہے اس لیے کہ جو شم ٹیم پر نہ چلے اس کے لیے سارا سارا عالم دیاماں ہے فرمایا میں دل گلستہ تھا تو ہر شہر ٹپکتی تھی وہاں اور دل دیابہ کیا ہوا عالم دیابہ یعنی دل گلستہ کیسے ہوتا ہے دل گلستہ حسین لڑکیوں سے ہوتا ہے دل گلشتہ گاڑیوں کمزور سے ہوتا ہے دل گلستا مال و دولت سے ہوتا ہے یا اچھے کھانے اور اچھے لباس سے ہوتا ہے کے سامان سے ہوتا ہے نہیں دل گلستہ ہوتا ہے اللہ کی یاد ہے دل گلستہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے ورنہ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے جو دل اللہ سے دور ہے وہ دیابا سے کم نہیں بیابا سے بچی ہے خارستان ہے کانٹے کی کاٹے تو فرمایا کہ اجم کے دیابا سے مفرول ہوگا اے اللہ میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر بلستان طرزہ سے مصروف ہوگا اللہ والی زندگی سے اپنے فلکوں کو استعمال کروں گا سبحان اللہ عصب کے سے دیا کی زندگی سے اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے مفرور فطر رات میں ہے نا فقر رول اللہ کہ اللہ کی طرف بھاگ بھاگو چلتے بھی نہیں بھاگ کے آ ہوتا اللہ تو اللہ وہ محبت کرنے والے اپنے بلبوں سے فرما رہے ہیں فخر رول اللہ ہے میرے بندو کہاں مجھ سے دور دور پھرتے ہو تمہیں پالنے والا میں ہوں پیدا کرنے والا میں ہوں اور تم کو رسک دینے والا میں ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ تم میری ناپرمانی سے بچتے رہو گے. تمہیں تم کو رسک ایسی جگہ سے جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا اور تم کہاں دور دور مجھ سے آگے پھرتے ہو میں نے تمہیں دنیا میں پریشان ہونے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے بڑی پہلے کیا ہے میں نے تمہیں اپنی رخت کے خزانے لگانے کے لیے بھیجا دنیا روز کماری تھی ہم نے اس کو جسم دے کے دنیا میں بھیجا اور جو ہے اس کے بعد جسم سے تم ہماری محبت کی ادائیں دکھلاؤ جیسے وضو کرے یہ محبت کی ادائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے وضو سے نماز سے اٹھک بیٹھک سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے ہر فسم کی عبادت سے اور جو ہے ذکر و افطار سے بندوئی کا فائدہ ہے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ورنہ ہے کہ سبحان اللہ کا تو اس نیت سے کہو کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات ہے ہمارے کہنے سے تھوڑی بات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بات ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے سے خود ہم بات ہو رہے ہیں تو بندے کا اپنا فائدہ ہے نا تو اللہ نے کسی دیکھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے لا لامحدود خزانوں میں سے لامحدود خزانے اپنے بندوں پر برسات جب یہ آنکھ بند ہوگی اور آنکھ کھلے گی آخرت میں تو آخرت میں سب پتہ چلے گا یہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا ہم تو اس کے اتنے بڑے بڑے انعامات میرے پیغہ بھائی افسوس ہے کہ میں نے زندگی کی سے گزار دی پھر وہ دیکھے گا ایناماز, پھر ایتا ایتا اچھا میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو اس کا یہ انعام ایک دفعہ رحمد اللہ کہا اس کا یہ نام نمازیں پڑھی تھیں اس کے یہ انعامات اور, اور نوازل پڑے تھے یہ انعامات اور تلاوت کی تھی یہ یہ یہ انعامات او, او, او تو بھائی بڑا نقصان کر دیا کرے گا وہ میرے لمحات جو گزرے سدا کی یاد میں بس کوئی لمحات میری تھی حاصل کر سبحان اللہ کے پہلے بھی واقعہ سلیمان علیہ السلام اپنے تب پر چلے جا رہے تھے اچانک زمین سے ایک نور نکلا تھا اور وہ <سخن> آسمان تا آسمان تا دیا. تو کسی کو جن کو حکم دیا کہاں کیا ہے اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس, اس سے نور نکلا اور آسمان پر دیا اس نے اس بندے کو اٹھا کر اگر سلیمان علیہ السلام کے پر حاضر کر دیا تو اگر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا بات ایسی کہی کہ تو ایک نور نکلا اور آسمان تک گیا اس نے کہا میں نے عمل تو کوئی ایسا نہیں کیا لیکن میں نے آپ کے تخت و تاج کو دیکھ کر جو ہوا میں ہو تھا میں نے یہ دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ ما ماں اتیا اعلیٰ داؤد سبحان اللہ آپ نے اعلیٰ داؤد یعنی اگر داود علیہ السلام کے بیٹے کو کیا سلطنت تھا تبھی شاہانہ فوج سپت سے سوار ہوتی تھی اور کئی برس پہ مسافر کہہ کر کے وہ وہاں پہنچتا تھا کسی جگہ پر وہ بیت المقدس سے ہوتا ہوا جاتا تھا تو غرض یہ کہ میں نے تو یہ کہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے جو یہ سلحان اللہ کہا ہے یہ ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جو سلطان, سلیمان کی جو مملکت ہے عظیم شان اور یہ حکومت ہے ہواؤں کے اوپر پرندوں کے اوپر بولی اور جنات کے اوپر یہ سب سے کہیں زیادہ بڑھ کر میرا یہ سلحان اللہ کہنا ہے. وجہ بھی بیان کرنا وجہ کیا ہے کہ سلیمان کی مملکت کو مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے یہی دنیا میں رہ جائے بتائیے خبر میں آج تک کوئی کچھ لے کے گیا ہے کوئی بھی لے کے نہیں کیا کوئی چیز لے کے نہیں کیا نہ بینک بینک بیلنس نہ دولت نہ گاڑی نہ کوئی حسین لڑکی نہ کچھ کوئی, کوئی چیز تو لے کے نہیں جاتا ایک پتم ہوتا ہے وہ بھیڑ کے ختم ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کے جاتا سوا ہمارے تو فرمایا کہ سلیمان کی جو مملکت ہے وہ وہاں ختم ہو جائے گی پانی ہونے والی ہے لیکن تیرا یہ سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گا اور آخرت کے رکھنے کی باقی رہے گا تو اس وقت جو پتہ چلے گا کہ ہمارے نیک امال کی کسی کیسے فضان اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھے ہوئے تو آج بھی یہ حضرت والا کا بیان خود حضرت نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے اللہ پر مر جاؤ اللہ پر پیدا ہو جاؤ اور اللہ سے چپک جاؤ اور ہر ہر لمحہ اللہ کا پتا ہو جاؤ اللہ کو یاد کر لو اپنے ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے رہو ورنہ بہت کشتا ہوگا سمجھنا بہت کشتا ہوگا تو غرض یہ کہ کتنا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا مجموعہ شاید کروایا کہ عظم کے دیابا سے مقرول ہونا گناوں کی زندگی چھوڑ کر میں اللہ میں گلستان پیدا یعنی اپنی زندگی کو آپ کے مار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میرا دل نہیں گزار ہوگا تو اس سے میرا دل مشروب ہو جائے گا مسرور گا بلستان تحبار سے مسرور گا میں دیدار کمبک مکور ہوں گا میں دیدار بد سے مت مور ہوگا کبھی مور ہوگا کبھی ہوگا میں گیتا رے تم بد سے مت مور ہوگا کبھی مورگا کبھی آپ کی نا شریف کی رپاڑی ہماری سننے کا شوق ان شاء اللہ بہت مرا ہے میں وہاں کے انبارات سے بھی مستفید ہوں گا اور کبھی دل کے ٹکڑے ٹکڑے شدت بم سے دل کے ٹکڑے ہو وجہ سے جب وہاں حاضری ہوتی ہے تو صحیح حاضری کی علامت کیا ہے کہ وہاں بندہ جا کر شو کرائے کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا استفاد بھی خوب کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفاش بھی کرنا چاہیے کہ آپ اللہ سے میرے لیے استفاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارش فرما دے اللہ اس کی سفارش کو رد کرتے فرمائیں اللہ کے اللہ اپنے محبوب کی سفارش رد نہیں کروائیں گی تو وہاں جاتے شدت ہم سے ٹکڑے ٹکڑے دے اور ٹکڑے ٹکڑے وہی ہوتا ہے جو اپنے ارمانوں کا خون کرتا ہے ورنہ دل سخت ہو جاتا ہے وہاں جا کے بھی رونا نہیں آتا بازی رو لیکن ایک دل کا رونا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو میں ایک آدمی گیا حاضر ہوا اور اس نے اس کو یہ بھی افسوس ہے کہ آنسو نہیں آتے جو کرنا ہے کہ دل کا رونا ہے جو آنکھ کے رونے سے زیادہ اوسر نہیں بازی لوگوں کو یہ دولت ملتی ہے غرض یہ کہ انشاءاللہ وہاں کوئی محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں اور نبی رحمت ہے سر رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ سرحمت اللہ عالمی بنا کر کے گئے عالمین کے لیے رحمت صرف ہماری زمین کے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت اللہ کے لیے نہیں فرمایا موجود نے یہ اٹھارہ ہزار عالم ہے اٹھارہ ہزار عالم سارے عالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے لیے <سلام> وہاں <تو سلام> جا کے انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا تو مگر یہ شرط ہے کہ وہاں کے آداب کی راجت ہو اور وہاں کے اصول اور طریقے سیکھ کر جو ہے وہ جائے تو جتنا سیکھے گا اور جتنا اپنا پن عربہ کرے گا گناہوں سے بچے گا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہاں کے اخبارات سے محروم نہیں رہے گا مستفید ہوگا خوب اور فرمایا تبھی ہوگا کہ کہاڑ کے ٹکڑے ہو گیا تھا تو اس کی آشی تفسیر حضرت نے یہ فرمائی کہ جھونکہ اللہ کی تجلی وہاں ناضر ہوئی حضرت مصالح سلام پر تجلی نازل ہوئی تو پہاڑ پر ہوئی تو جب پہاڑ پر ہوئی تو پہاڑ بعض وہیری نے لکھا ہے کہ کہاڑ تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ بھی چیز ہے لیکن آشقانہ تفصیل اس سے اور مستداد فرمائی کہ وہ اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اللہ کا عاشق تھا تو اس نے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ کی تجلیات اس کے ذرے غربے کے اندر محفوظ کر جائیں جذب کریں تو ایسی جو اللہ تعالی کے لیے اپنا دل توڑتا ہے گناوں سے بچتا ہے اور اپنے نف پر درد کرتا ہے خوب ہمت کے ساتھ اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا اس کا دل اندر اندر شکستہ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کوئی فکر تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار آپ خوب جذبے جاتے ہیں وہ جگہ بھی ایسی ہے انوارات کی بارش ہے وہاں بارش رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر جسد مبارک رکھا ہوا ہے وہ علماء کا منتقلہ فیصلہ ہے کہ یہ جسد مبارک جہاں رکھا ہوا ہے وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے آدم سے بھی افضل ہے گاؤں وسیع سے بھی افضل ہے کتنی بڑی یعنی کالا مقدم سے بھی محسرم ہے وہ جس پر کتنا بڑا کرم ہے ہمارا کتنی خوش قسمتی ہے میری قسمت کہاں یہ طواقع حضرت ہے تو طباع کے لیے لیکن ہے یہی بہت ہی خوشی رن کا وہاں کے لیے ہاں دیکھو اس کے آنے کا کتنا فائدہ ہوا یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی مدارس میں اتنی پابندی سے اتنے شوق سے جاتا رہا ہے یہ حضرت اس کے خاص مدد ہی ماشاءاللہ اللہ اللہ نے سب کو دین پر اجتماعت دے اس کو یہ ماشاء اللہ خوبصورت کہاں یہ میری قسمت یہ تباب تیرے گھر کا میں جانتا ہوں یارب یا پاپ دیکھتا ہوں ایسے ہی وہاں کی رودے حفرت پر حاضری ہو کہاں یہ میری قسمت یہ روزے یہ حاضری یہ رودہ کہا یہ میری قسمت صحیح نہیں کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری یہ رودہ میں جانتا ہوں یارت یا پاپ دیکھتا اتنا بڑا شرب ہے انسان کا ہم جیسے گندے لوگوں پر شرف کیا یہ وہاں حاضری ہو اور حاضری ہو رہی ہے کاغ سے افضل کسی سے قلب سے بھی ابدرسی اتنی بڑی شادت کی بات ہے وہاں کی خدش اللہ تعالیٰ قبول بننا تو یہ بننا کہ کبھی نور ہوگا کبھی دور ہوگا کبھی وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو ہوں گا کم سے کم کی شدت سے اور باغ اور کو اللہ اپنی محبت ایسی دیتے اللہ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی جس غم میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں محبوب ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہوگی کیونکہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا فرمایا کہ اولیاء اللہ جنت کی تمنا بھی اس لیے تم نے کہا تھا کہ ہم مسجد سننے آئے تم نے تو مستقبل شروع کر دی یہی ایک آدمی یہاں بیٹھے ایک بار بیٹھے تو کیا بات ہو رہی ہے فلن آ جانا ہے کیا بات ہوئی ہاں کبھی جو ہے وہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ اولا اللہ جنت کی تمنا اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالی کا دیدار ہو جنت سے بھی زیادہ ہو ان کو اللہ کے دیگر ہوگی جی سے ملیں گے اور تمام وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے بھائی وہاں وہاں فرصت ہی نہیں ہوگی جہاں کام کاروبار دور مجبوری ہے تو چلا اور دماغ کا وہاں کو چیزوں کا نام بھی نہیں ہوگا اور وہاں پھر فرصت بھی نہیں ہوگی ایک مزہ ختم ہوا ختم بھی نہیں ہوگا ایک پوزیٹ کے بعد آپ کو کتوں کو پکا ہوگا دوسرے مزے اس اس مزے یعنی وہ ڈاؤن نہیں ہوگی جہاں تو تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے اس کے بعد بیزاری ہوگئی خدا نہ خاصہ کسی نے کی فلم بھی دیکھی گندی دیکھ لی آج بھی مزہ آیا اور اس کے بعد وہ پریشانی بھی آئی ساتھ میں آج بھی مزہ ہوا تھوڑی دیر کا اور اس کے بعد بیزاری اور اپنے آپ سے انسان کو بعض انسان کو اپنے آپ سے ہی نفرت ہو جاتی لیکن وہاں جنت کے مزے پاچیدہ مزے یا اور غیر فانی مزے ये नहीं है कि वहाँ मजा खत्म होने लगेगा खेले में दूसरे की मजे की फाइट होगी बल्कि वो खुद मजे के अंदर ही एक नया तमाजा पैदा हुआ चलो आज वहाँ से उदू सल्लाजलत की इजाजत उदू सलाजलत की इजाजत होगी वहाँ बड़ा और ज्यादा लाज मिले चलो वहाँ से फिर वहाँ मार्केटें होंगी शॉपिंग करेंगे और वहाँ जो टोकन कितना होगा जैसे आपको टोकन मिलता है यहाँ किसी को पाँच का मिलता है जैसे डेबिट कार्ड होते है न اس میں آپ پچاس ہزار کی لمٹ ہوتی ہے کسی میں لاکھ کی ہوتی ہے اور وہ گولڈ گولڈ کارڈ کی لمٹ ہوتی ہے بھائی سر یہ پانچ لاکھ کی بہت سے ان کے اوپر ہوتا ہے جتنا زیادہ اسے تو وہاں بھی ٹوٹن ہوں گے جتنے نیک ہمارے یہاں اچھے کی ہوں گے جتنا آدھا اچھے کا جنتی ہوگا جتنی اس نے اپنی زندگی اللہ پر کی ہوگی اتنا ہی مہنگا ٹوکن اس کو ملے گا تو وہاں اس ٹوکن سے وہ شاپنگ کر سکے گا سیکنڈ مارکیٹیں بھی الگ الگ ہوں گی یہ تھوڑی یہاں جو اتنا مختصر بیان کر دیتے ہیں پرانے بات میں جو مختصر بیان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ایک آئے ایسی بڑی نادر فرما دی کہ فلاد عالمہ خود ماہ کسی آگ میں کسی تملوں کو معلوم نہیں ہے فلام کسی کسی زیرو کو معلوم نہیں ہے کہ ماحول میں ہم نے کیا چیزیں وہاں چپا رکھی کسی کو مانگ بھی نہیں ہو سکتا ابھی آدت اللہ تعالیٰ ہے آدت تجار نہیں مالا بڑا بلا قطرہ بچہ ارے میں نے اپنے نیک بندوں کو بازروں کے لیے نہیں نیک بندوں کے لیے آدت تجاریہ میں نے جمع کرے نیک بندوں کے لیے مالا ہوں سمیہ کسی کان نے وہی چیز سنی نہیں ہوگی اور مالا آئے گا کسی ہاتھ میں دے گی نہیں ہوگی اور ولا ہزم سمیہ کسی کان نے سنی نہیں ہوگی اور ولا اکرا آلہ پل کی کسی کے کسی بسر کے پل پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا گمان کچھ پتہ نہیں وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں بڑی بڑی یہ تو اللہ نے नेत की नर्ज कराया ये तो खुलासा कर नहीं होगा यूँ कहिए ना वहाँ क्या नहीं होगा बस बंदर इरादा करेगा और वो जिसने पाप भी देखा था जो छोटा सा था हमारा बेटा पाप ने देखा की जन्नत जन्नत को मंदिर देखा माशा वहाँ देखा की परिंदे हो रहे हैं और वहाँ देख है की आवाज आई थी क्या है जब तुम इरादा करोगे क्या कहूँ آپ نے دیکھا تھا نا پاپ اور دل میں ان کے یہ آئی تھی کہ جب تم ارادہ کرو گے تو یہ ہاں ہاں وہ بتا رہے تھے تو یہ سنا تھا بہت پاؤ سنتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ جب تم ارادہ کرو گے تو پرندے کھانا بن کر آ جائیں گے تمہارے پاس اور تم اگر ان کو کھا لو گے تو یہ پھر سے ہو کر پرندہ بن جائیں گے اس نے پاپ دیکھا یہ جو خاصی بات ہے نا حقیقت میں صحیح ہوگا اور وہاں جس چیز کا بندہ ارادہ کرے گا وہ چیز حاضر وہ چیز حاضر ہے اور عجیب عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جمع کر رکھی ہے جس کا کل کوئی گمان بھی نہیں نکلے گا تو غرض یہ کہ جو بندہ اپنا دل اللہ کے لیے توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ روتا پیٹ کریں چھوڑتے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو چیز کا और आकृत में भी आकड़त में तो कहीं मजे मजे है वहाँ वहाँ मजे ही मजेदारे बद मोरूंगा कभी पूना होने रंजूँगा شپور ہوگا میں ہوجور ہوگا گنا مو سے اپنے میں رنجور ہوگا بکات میں کے بیا دس مکو مدینہ میں سے باروا مستور مانے چھپ جا کر بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پاس سے ایسی محبت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے جاتے تھے مدینے میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو اتار لیتے تھے کہ مدینے کی مٹی مشکل ہے کیا محبت تھی کیا وجہ سر اللہ کا دین اتنا سیمتی ہے کیونکہ مدینہ طیبر سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اشارت کروائی مکہ مکرمہ سے وہ کام نہیں ہوا جو مدینہ طیبر سے کام ہوا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین کتنا محبوب تھا کہ جہاں سے دین پھیلا اس کی مٹی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اگر ممکن ہو جیسے ہم بھی وہاں حاضری ہماری ہوئی تو ہم نے وہاں ٹیکسی میں تھے ہم نے شیشہ کھول لیا اور تھوڑا سا بریوان کھول لیا تاکہ وہ سنت مل جائے الحمد للہ ہمیں بہت اچھا لگا گناہ گنے میں رنجو ہوگا دیش بات میں مدینہ ہوا سے جو خا کے مدینہ میں سے غباروں میں مزوروں گا میں سے غباروں سے مزوروں گا میں رو بیٹے پلے الادا چلتے میں رو بیٹے پلے الادا بدلور گا ہوں گا رو کر کے بدل گا بجانور گا مجھے ان شا سے مدینے کے انوار شام و سے طرح پادل و جاں سے مسرور ہوگا ثرا پادلو جا سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شام ہوتا سے ذرا پادلو جا سے مسرور ہوں میں منو ہوگا خدا کے کا میں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے میں نمبر ہوگا کبھی دل میں ہوں دیکھیے سبق نے کیا کہ ہماری جو حاضری ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے ہمارا کمال نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ مال نہ دیتے تو ہم کہاں سے فٹ سکتے کیسے جاتے ہیں مال تو اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی طرح سے اگر صحت نہ ہوتی تو کہاں سے جاتے ہیں ہمت نہ ہوتی تو کیسے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی نہیں ان کو حاضری کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے اللہ کی توفیق پر خوب شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کمال نہیں ہماری صلاحیت نہیں ہے اللہ نے اپنی توفیق سے ہم کو یہ کرم کرم کرنایا کہ ہم کو اپنے گھر کی حاضری اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب نصیح میں ممنو ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نو لوں گا تم کے بیا بات مب گا ہوں مسور وہاں پر خوب دوس کو بھی حاضر نصیب ہو خوب دوارے مقام قبولیت بھی ہے لیکن وہاں خوب دوار کریں کہ اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اور لبھا آپ کے حقوق کے مطابق گزاریں گے اور آپ کی نافرمانی ہر نہیں کریں گے یہ درجہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جان دے دیں گے لیکن ہم آپ کو ناراض نہیں کریں اور وہاں وہاں کا ایک خاص مراقبہ حضرت نے برمایا تھا یہ ہرمین شریقین کے عادت تھا آپ کے پاس وہ ضرور لے لیجیے گا ساتھ میں اس میں ہے یہ حضرت نے فرمایا کہ جب وہاں حاضری ہو کابل شریف میں مکہ شریف میں تو وہاں یہ یہ مراقبہ کریں رکھیں استعداد رکھیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں مکر یہاں پر جو بھی لوگ آئے یہ بھی اللہ کے مہمان ہیں تو یہ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ محترم ہے اور یہ بی بی بیٹیوں سے بھی زیادہ محترم ہے اور یہ اللہ کے مہمان ہے اس لیے مہمان کی عزت نے فرمایا کہ مہمان کی تومین کو تو میزبان اپنی سمجھتا ہے اس لیے اگر وہاں وہاں تو نگاہ کی حفاظت اور زیادہ خاص کرنی چاہیے کیوں کہ وہاں جس طرح نیکیوں کا جو ہے وہ درجہ بڑھ جاتا ہے مناہ کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے وہ دربارش شاہی ہے اور بڑی جگہ ہے تو وہاں تو اور زیادہ ہے اہتمام کے ساتھ خاص طور سے نظر کی خاص ایک دعا نظر تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اس بلد امین بلد امین نام ہے اس کا بلد امین کی برکت سے ہمیں امین اور لڑیں اور امین اور قلع پر امین لڑیں اور امین, امین اور قل پر, اور پر اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں فرمایا نا جال کو خار آنکھوں کی نظر بازی کو خیانت فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت ہے کیونکہ آنکھ کے مالک ہم نہیں ہے آنکھ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز جو اس نے عطا فرمائی ہے اس کا حکم بھی نازل کر دیا تو آنکھ کا حکم یہ حاضر کرتا ہے پتا تھا جس سے ماؤ بیٹیوں کو دوسروں کی ماؤں بیٹیوں کو مت دیکھنا کسی کی خالدات کو کسی خالدات کو کسی, کو کسی, کو, کسی خوبی کو کسی کسی نامہر کو ہر مت دیکھنا کیوں یہ آنکھ ہم نے بنائی ہے یہ ہماری ہے ہماری مرضی سے استعمال ہوگی تمہاری مرضی صحیح چاہیے یہ گال ہم نے بنائے ہیں یہ ڈال تو اس تمہاری مرضی نہیں چلے گی ان ہماری مرضی چلے گی ہمارا حکم ہے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے تو اس پہ داڑھی رکھو اس کو مت چھیلو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو ہے نا ورنہ کل کو کیا ہوگا یہ گالوں کو جو ہم چیل چھین کر برابر کر رہے ہیں قبروں کے اندر یہ ڈال کی ہوئے کھایا ہوئی تھی تو اس سے کچھ وقت سے پہلے پہلے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا باب لگا لیا تو غرض یہ کہ آپ جو ہے ہر چیز انسان کو گئی ہے اللہ کی انسان کو کیا دی ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے ہے تو وہ اللہ, اللہ کا حکم کرے گا لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو مت دیکھو اگر دیکھو گے تو یہ تم خیانت کرو گے امانت میں خیانت کرو گے اس لیے اگر نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہم اس بلد امین کی برکت سے ہمیں امین وغیرہ یعنی آنکھوں کا امانت دار اور امین و بنا دیتی ہے کہ ہم, ہمارا قلب بھی امین ہو کل بھی چوریا ہاتھوں کی چینوں کے راغ جانچان سب کچھ دل میں ہم جو بندہ خیال پکا رہے ہیں. جیسے ہی ہم کسی نمیروں کو دیکھ رہے سب آپ جانتے آپ واقع ہے میں اپنے نم غرور ہوں گا ہر تمر میرا चल کر خدا کے کرم سے میں مم منصور مانی مدد مد اللہ کی مدد مجھے حاصل ہو جائے گی منصور ہو جاؤں کریں اس طرح کے ہر, ہر کام کے اندر سرخت کا طریقہ بنانا اسی لیے وہاں کی حاضری کے مطالعے جو کتابیں اپنے لحم کی ہیں اس پر خوب مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ رہے کہ کیا کس طرح کا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا کام ادا کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کیا سہمت تھی کی تو ہمارا پھر عمرہ تھا اور ہمارا حج پھر حج ہوگا تمہارا عمرہ پھر عمرہ ہوگا سنت کے مطابق کریں گے ارے تو ہمارے سنت سے چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا باس مسور ہوگا گلستان سے باس ہوں گا کے شہید کے پونے وتا سے بہت کے شہیدوں کے پونے و پتا سے سبق دستوروں گا بہت کے شہیدوں کے پونے وتا سے خانہ یعنی اللہ کا خانہ یعنی صحابہ نے تو اپنی جانیں پیش کر دیتے میدان میں صحابہ ایک دن میں صحابہ نے ستر جانے پیش کر دیتے اور آج ہم سے کیا مطالبہ ہے یہ آنکھوں کی حفاظت کر لو ہم سے یہی کام نہیں ہوتا جب یہ کام نہیں ہوتا تو میدان جہاز جب آئے گا وہاں کیا نفس کی قربانی نہیں تھی بول رہی بھائی اللہ نے شیطان اور نفس کو قدرت نہیں دی کہ آپ کو غریبان کپڑ کے آپ سے گناہ کروا دے نفس تقاضا کرتا ہے اور مرد ہے جو اس تقاضے کو کچل دے یہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے بس میں دن دے دوں گا لیکن سنا نہیں کروں گا مرد ہوئے جو اس تقاضے کو کچل دے اور کوئی کچھ نہیں بھی کہا سکتا جتنی شدت سے تقاضا ہوگا فرمایا اتنی شدت اس کو دبانے میں اتنی مظاہرہ کرنا پڑے گا جس قدر مشاہدہ ہوگا اتنا ہی بڑا مشاہدہ ہوگا یعنی اللہ کا بول اسی شرکت سے اللہ کا है دیتا ہے اور جتنی شدت کا تقاضا ہوتا ہے اگر انسان فیطان انسان کو بہتاتا ہے یہ گناہ کر لو پھر اس کے بعد جی اللہ والی منظر یہ دو یہیں سے کہ, دے آر جاتا کہ نہیں بھائی میں تو گناہ کروں گا ہی میں ایک جمالی کیوں اپنے اللہ کو ناراض دو اور کیا معلوم کی گناہ کرنے کے بعد مجھے یعنی زندگی رہے نہیں معلوم نہیں مجھے اتنا مولک بھی ملے گی کہ نہیں جس حالت میں انسان اٹھایا جائے گا دنیا سے اسی حالت میں آ کر اپنے اٹھایا جائے گا جس حالت میں دنیا سے جائے گا اگر گناہ کرنے میں موت آ گئی ملے تو میرا وقت آ گیا تو پھر میں گناہ کی حالت میں اٹھایا جاؤں گا قیامت میں بھی میری دشواری ہوگی تو پھر یہ آ جائے وہاں پر تو فرمایا کہ شدت شدت سے جو کچلے گا اس فقالے کو اگلا فکازہ اس سے کم ہوگا مطلب شیتان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر نہیں پورا کرو گے تو ہر وقت مشکل رہے گی تو اس وقت یہ کر لو تاکہ چین آ جائے چین نہیں آتا بلکہ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کی کشش کرتا ہے اور نیکی نیکی کو کھینچتی ہے گنا کرنے کا یہ دھوکا شیطان دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لو تاکہ ہمیں ٹھنڈک پڑ جائے گا گناہ سے ٹھنڈک نہیں پڑ آہ, مولانا گھومی فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر کا پانی کھارا پانی ہے کتنا بھی پیلو کیا بڑھتی جائے گی یہ کارا پانی جیسے دو لفظ کی مثال دیتے ہیں وہ اس کا دو رفت ہے نفس کا ہے ہے یہ گنا کا تقادہ کرتا ہے اور یہ نارے شہر کے لیے بیٹھا ہے گنا کا تقاضا کرتا ہے نفت. اور جو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا نفس پھر گنا کرو گے یہ اور کروائے گا پھر وہ کرو گے پھر اور کروائے گا بس گناہ کراتا جائے گا یہ اور اس پر کام یہی ہے جیسے اب دولت یاد جو ہے وہ دو لفیوں سے ڈالے جائیں گے جب پھر دو لفظ وہ مطالبہ کرتے جائیں گے کہ المد مزید یاد کیا اور دو ذخی ہے میرا بھی پیٹ نہیں بھرا اللہ تعالیٰ وہ اور آئیں گے پھر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس گے کچھ سے جنت طور پر نہ وہ مطالبہ ہی کرتے رہے جتنے بھی گوبف کے اندر آ جائے گی حلمی بنے تو یہ جو نفس ہے یہ بھی حلمی ہے نا یہ وہ ہٹاتے تھے یہ بھی حلمی مزید مانگتے رہے گا ایک گنا کر اچھا طرح ایک گنا ہو کر تو پھر کل چل نوالے ہو جانا یہ کرا کرا کے خبر میں پہنچاتے اور بھی نہیں اور بار اواپ جو ہے بڑا ہوگا اس طرح سے پاور کی کاپیز کی بھی نہیں رہتی گنا کو بار بار کرنے سے جو بھی کام بار کرتا بار ہے اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے کوئی بات ہی نہیں چلے پھر وہ پاور کی کاپیز بھی نہیں ہوتی جس کو رونا رونا بھی نصیب نہیں ہوتا تو یہ کس طرح شکان جو ہے پہنچا کے اور تالیاں بجاتا ہے ہم نے کیسا بیروق بنایا ملک میں بھی, بھی, بھی ہے ہم نے کو تو یہ کہ گناہ سے کبھی نہیں کرتا اور فرمایا کہ جو گناہ کا تقاض ہے اس کو اگر کچل دے گا تو اگلا پکاگا اس سے کم آئے کمزور پڑ جائے گا بھی کچل دے گا اگلا پکاگا اس سے کم آئے تو یہ دبا کا چلا جائے گا ہتھی کہ ایک دن اس کا دل جو ہے دل و دلدار ہو جائے گا سکون ہو جائے گا اللہ کے انوارات سے مت ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے نے کہا زندگی برباد جس طرح میں وہ اگر یاد آگیا وہ کتنا احساس گناہ کاف کتنا تاریخ گنہکار کا عالم اور انوار سے معمور ہے ابراد کے شہیدوں کے کونے وقت سبق لے کے پابند ہوگا مدینے میں جب قلب بو جان چوڑو آیا مدینے میں جب پل بو جا چوڑو آیا میں چور ہوں چورے جدا ہی نہیں پتہ ہی جسم سے تو ہوں گے جدا ہو گئے مدین شریف سے آگئے لیکن قلب گو جا وہی ہے یعنی اللہ اور اس رسول کے ہوکوں پر جان دینے کا درجہ میرے اندر ہوگی نکل اللہ آپ کو ناراض نہیں گا اے اللہ بھا کروں گا اور آپ, آپ کی سیوا ہمارا ہے کون ہو بتائی اللہ کی سوا ہمارا کوئی ہے کوئی قبر میں کام آئے گا اللہ کی سوا آخرت میں سہمت میں جنت میں حجر میں کہیں کام آئے گا کوئی اللہ کی سوا اللہ جو ہے انہوں نے ہمیں پیدا کیا انہی سے واسطہ پڑنا ہے تو کیوں نہ اس سے دوستی گانٹی جائے دوستی گاٹھی جائے <laughs> جب سے دوستی کانٹ ہو گئے تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے آ کر اپنے بھی آرام سے رہو گے مدینے میں جب کا آیا میں جور ہو کرنا جور ہوں گا یعنی اس کا و مدینہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی جو اللہ والا ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں پر جان دینے والا بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا ہو جاتا ہے اس کا مکہ و پدینہ ہر وقت اس کے ساتھ چلتا ہے ہر وقت یہ نہیں کہ یہیں حج ہو جائے گا یا عبرا ہو جائے گا عمرہ اور حج تو وہیں جا کے ہوگا حج بھی وہیں جا کے ہوگا لیکن اس کو وہ کیفیت احسانی اور اللہ سے وہ تعلق نصیب ہو جائے گا جو تعلق اس کو وہاں ہر میں شہید اللہ سے نصیب ہوتا جو قرب ہوا تھا وہ اب ہر جگہ اس کا وہی مدینے میں جب و شور آیا میں جور ہو کر نہ مہجور ہوں گا ہاں آج بھی عورت والا نے تین بار خدا کی قسم کھایا ہے میں نے بیان سن تھا اس کا تین بار خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم کہ اللہ والا جو ہو جاتا ہے اس کے دل کے مزے کو اگر کچھ خوبصورت بادشاہوں اور شراکین کو قبر ہو جائے تو تلوار لے کر غور جو اس کے فلق مزہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ کیا ریڈیوں اور ننگی فلمیں اور یہ گانے بجانے اور اس کے اندر کیا دل, دل لگانا اس کو شخص کو قبر ہی نہیں ڈالے کو کہ اللہ کیا مزہ دیتے ہیں اس فل پر مزے کا تعلق راحت کا تعلق سکون کا تعلق فل سے ہے خال سے نہیں ہے اخبار ایش و عشرت اور ہے اور ایش و عشرت اور ہے راحت اخبار راحت اور ہیں राहत का ताल्लुक तो कर खड़े है ये सारे असराब के है वो इंसान परेशान है देखिए बड़े बड़े मेलोनर और बाधे यूरोप अमरीका वाले जिसकी तरफी बाधे लोग बेवकूफ़ लोग रेस्ट करते हैं बेवकूफ लोग रेस्ट करते हैं क्यूँके देखो जाके खुदकुशियाँ क्यों कर पूछो इसकी तरफी है, है। मालू दौलत के बावजूद तुम्हारे तो खुदकुशी का पॉइंट है ना पॉइंट है सुसाइड पॉइंट सुसाइड कर देना खुदकुशी को वहाँ यहाँ खुदकुशी करने वाले को कोई रोकेगा وہاں یہ قانون بناؤ بتائیے کیوں ہے اگر ہمارے دولت اور ایسے عرصہ میں سکون اور چین ہوتا سکون اور تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے اکتوبر حاطمین نے اعلان کر دیا اللہ حدود خبردار ہو جاؤ کاموں کی حکومت کی ہوئی نکال دو اور غور سے ہماری بات سنو کہاں تک دو دور سے ہو ہمارے پاس آ جاؤ چین کے فالخ ہم خوشی کے خالص ہم سکون کے فالد ہم اور سارے عالم کو हम, हम, हम, कर लो सारे गुना हम माफ करते एक दफा पैदा कर लो नदामत ऐसी आजकल जितने गुना हुए पहला अपने कर्म ऐसी सब माफ कर दीजिए मेरे नदामत पैदा हुई और तुम आज के हमारे महबूब हो गए फिर हमारे हो फिर मत प्यार مدینے میں جب نور ہو کر ہوں گا بیا باس مسرور گا پلستان پہ باس مسرور گا باقی تب لوگ کی زیارت و سفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے آپ صلی <عطلع> اللہ ہفتے والے دن صبح کو تشریف میں جاتے تھے تو بات میں کیا آپ کو موقع ہوتا ضرور سنت سے آپ ہی گہرا بڑھ ہوئی گا اور یہ ہے کہ وہاں اگر اختلاف ہو اور عورتوں مردوں کا جیسے کافی دباؤ دیکھنے میں آیا ہے تو بس بچ بچا کے جو کام ہو سکے وہ کر لیجیے کیونکہ نفل ہے اور سنت ہے کوئی فرق واجب نہیں ہے اس کے نہ کرنے سے عمرے میں کوئی مقصد نہیں آئے گا آپ کی تو بس یہ یاد رکھیے کہ فرض کام کے لیے یعنی نفل کام کے لیے فرق کو خطرے میں ڈالنا چاہیے اگر کیونکہ پردہ کرنا فرض پرد ہے نگاہ کی حفاظت فرض ہے اور عورت مرد کا اختلاف دورے بنا کر بھی رہے اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ وہاں سے بھی جائے یا جا وہاں تک پہنچے جب دیکھیں ماحول صحیح نہیں ہے واپس آ جائیے جہاں بھی کہیں سب کہ بہت سے لوگ جو وہاں بھیڑ بھاڑ کے اندر جو وہ حضرت ادب کی بوسا لینے کے لیے بہت بہتم تیل ہوتی حرام مسلمان کو اہمیت دینا بھی حرام اور بہت سی ناسمج عورتیں ہوتی ہیں بے ان کو خبر نہیں ہے اقدامات کی تو وہ مردوں کے تک گھس جاتی ہیں مردوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے یہ سب جائز نہیں حرام ہے اس لیے تو دور ہی سے آپ استعلام کر لیں جو اللہ حجر عصبت پہ آپ کو دے سکتا ہے اور ضرور بھی دے سکتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے حکم کی خاطر یہ عمل نہیں کر پا رہا ہے میرا بندہ اور کمپیئر ہے اور یہ بھی بات کو پتہ ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں بعض لوگ اور وہاں بعض کالے کالے ہر بھی آ جاتے ہیں طاقتور کوئی کچھ نہیں ہوتا پورا اجلاک چلا جاتا ہے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بھی اللہ کو ممبور ہے کہ میرے بندے اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں تو اس لیے وہاں کوئی ایسا موقع ہو تو آپ کر سکتے ہیں کہاں کی یارتو سے سنت سے دیا باں سے مکھرے پر دونوں مانی ہو ہماری جسمانی حاضری بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور گناؤں کی زندگی سے برار کی نصیب فرمائے اور اپنی اللہ والی زندگی سے ہمیں مسرور فرمائے مسرور مسرور بولے برے با سے ہوں گا چلے آپ اگلی مسجد پر اس لیے آج ہم تھوڑا سا یہ پڑھ لیں جلدی جلدی یہ حضر تعلیٰ کا ہے واضح سب کیا ہے علم کی بڑکت پر حضیقت اس میں سے کچھ جو ہے چھوٹا چھوٹا مختصر ساتھ جلدی سے پڑھ کر سناتا ہوں غور سے کیونکہ میں جلدی جلدی پڑھوں گا ہوں علم کی حقیقت کیا ہے حضرت شاعر فرماتے ہیں اور حقیقت میں علم کس چیز کا نام ہے علم مفید جب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور مل جائیں یہ کل پانچ چیزیں ہیں جن کی میں تفصیل بیان کروں گا نمبر ایک علم نمبر دو فلم پر عمل ہو اور نمبر تین عمل میں اطلاق یعنی بدلاوت ہو اور نمبر چار اطلاع کی سند کے مطابق ہو اور نمبر پانچ خوف قبولیت اور میں قبولیت عدمت فرمایا کہ ایک علم کے بعد عمل مل جائے جیسے کسی کو معلوم ہے کہ نیپا چونگی پر کوئی خاص دوا ملتی ہے اور وہاں جاتا نہیں ہے یا پڑا گرا گدے جائے گئے اس کو تو ہے مگر جاتا کر اس کا کچھ سیکھتا نہیں ہے تو اس کا علم مفید نہیں ہوا لیکن عمل نہیں ہوا اس لیے ایک پر ناز کرنا ایک جامع محفوظات کو اپنے جس کی فلک سے بہت کتابیں لکھ جائے اس کا ناز کرنا یا ایک حاصل کر لینا دورے میں کر لینا سب کچھ کر لینا ایک مکانہ روش ہے پہلی حایت تو میں نے کسی دن یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض میں لکھا ہے کہ سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے طرح پاک میں کسی چیز کی زیادنی کی درخواست کا حکم نہیں کروایا سوائے علم کے اور اس کے ثبوت میں یہ روایت یہ روایت ہے اس کا ترجمہ ہے یہ سب علم کی فضیلت کی زیادتی پر دیالت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بہت بڑی مہمت ہے مگر علم کیا چیز ہے شریعت میں علم کا نام ہے اللہ علیہ مطلب اگر فتع رضی اللہ عالیہ کا اشار ہے تنظیم سے نفل کیا ہے کی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ناقامانی میں مبتلا ہے اور اپنے علم کے پر عمل نہیں کرتا وہ ظاہر ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں جو علم سبب عمل نہ بنے جو علم ذریعۂ عمل نہ بنے شریعت میں اس کا علم معتبر نہیں ہے اور اس قطع فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے یہ ظاہر ہیں اور اس کے ظاہر ہونے پر اللہ خاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجمان نفر کیا ہے جس کی وجہ وہی ہے کہ جو علم سبب عمل نہ ہو وہ علم کی نہیں ہے ایک شخص دیکھتا ہے کہ سانپ آ رہا ہے اور بھاگتا نہیں ہے ایک شخص دیکھتا ہے کہ کھلا ہوا شعب سامنے ہے اور اس میں فوٹودہ نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ اس کے عقل نے کچھ خرابی ہے اس کو اسپتال بھیجنا چاہیے اور دوسری عادت جو تلاوت کی تھی الگ نزادہ ہوں نا میں زین ناد ہوں ایجوکیز کے مقابلے میں بے عز لوگ برابر نہیں ہو سکتے اکثر لوگ اس کا مقبول نہیں سمجھتے اس سے مراد مطلق علم کو لے لیتے ہیں مگر علامہ علی سید محمود بقراری نے تفسیر روح المعانی میں شاید کی تفسیر کی ہے جو اپنے رز کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں ان کا مقام شاید میں کیا بھیجا گیا ہے مطلق عالم ہونا نہیں بتایا جو اپنے رز کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور عالم با عمل ہو اور وہ جو اپنی جہالت کے تقاضوں پر اپنی گمراہی کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو مراد اس میں علم کے ساتھ عمل ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے حل کی ملومت مولانا صاحب خان کی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مولانا گنگولی رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر سازی باب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرنا اصل رب کے لیے تھا مسائل کے لیے نہیں تھا اگر گنگولی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسائل کو ہم حادی صاحب سے مسائل کو حاضی صاحب خود ہم سے معلوم کریں گے لیکن ان سے جو چیز لینے گئے ہیں وہ اپنے علم پر عمل کا پہٹرول یعنی اللہ والوں کی صحبت کو ضروری ہے کہ بڑے بڑے علماء کو عمل کی توفیع نہیں ہوتی وہ اپنے کردار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا لیکن مولانا رونی اس کو فرماتے ہیں کہ دھوکا کیا فرماتے ہیں مدرسہ کل لگا کا سل تمہوں کو مدرسے میں پڑھ رہی ہو آل رہی ہو جب تک تمہارا اس پر عمل نہیں ہوگا یہ سب وسوسہ ہے کہ تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا کیونکہ علم کی ڈگری وہاں نہیں جائیں گی وہاں عمل دیکھا جائے گا علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے جب تک عمل نہیں آؤ گے یہ سب تمہیں ہے, ہے. تمہیں دھوکے میں مبتلا اس لیے فوراً جو ہے جلدی سے جلدی اللہ والے سے تعلق کر ہیں اللہ اللہ کا مشروبہ دو اور اس کے صحبتوں میں بیٹھو تاکہ تمہیں اس پر جو نے حاصل کیا ہے عمل نہ سیکھے اچھا چھوٹا سا ایک دو مضامین میں نے چنے تھے لیکن وقت کوئی نہیں ہے آج اصل میرا علاقہ کچھ اور تھا والدین کے حقوق یہاں ماشاءاللہ اللہ ہمارے منہیں فاقی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہاں والدین کے کچھ حقوق بتلائے گئے ہمیں بھی نفع ہو سکے لیکن آپ کے اس موقع کی وجہ سے ہم نے النا شریف کو دیا اچھا دیکھ الاح کے باوجود ہمیں اطمینان کیوں نہیں ملتا بہت سے لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں نوازیں بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن کامل اطمینان کو کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو ذکر کرے گا ہمیں یاد کرے گا ہم اس کے دل کو اطمینان دیں ایک بات ہے موٹر والا آپ نے ایک موٹر والا سنایا تھا کہ جگہ مولانا شاہ راز صاحب کے ساتھ ہمارے والا کشید لے گئے جدہ جگہ گاڑی میں بیٹھے تو حضرت مولانا شاہ راز صاحب نے فرمایا کہلایا گیا گاڑی میں لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی ادھر کیا بات ہے گاڑی پوری ٹھنڈی ہو رہی تو فرمایا بیٹا تو معلوم ہوا ایک کھلا ہوا تھا اور جیسے ٹھنڈی ہو گئی نے گاڑی کے گویٹ نیچے آنکھ ہے تان ہے ناک ہے اور زبان ہے اور پانچوں سے آپ کو حاصل ہوگی یعنی آپ کا جیشہ بھی مت ہو آپ کا نام ایرب کو نہ دیکھیں کان سے جیبت نہ سنیں گانے نہ سنے زبان سے جگہ نہ کریں دودھ نہ بولے کسی کو ایسا جملہ نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو گالی نہ دے اور دھوکھ بات نہ کریں اور مال کے اندر اگر نقص ہو تو اس کو بٹائے وغیرہ نہ بیچے بہت سارے زبان کے برائے ہیں ایسے ہی چھونے کا کسی حرام چیز کو مت سویں حرام چیز مت کھائیں اور اور کیا ہے اور حرام چیز مت سویں مت کھائیں Uh, حسینوں کے جو ہے ناک نہ لگائ کسی نے کیا کہ اگر ان حسینوں کے ناک میں کم کیا ہوا ہے کہاں کہاں نظر بچائے ناک میں کم کیا ہوا ہے اگر میں بنایا ناک میں کم انہوں نے نہیں کیا آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> پیچھے پڑے گا آپ اپنی نظر کھینچی رکھیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر کیا ہو رہا ہے اگر کیا ہے آپ کو کسی نے یہاں انسپیکشن کے لیے مقرر کیا کہ یہاں عورتوں کی کتنی ڈن کی ٹانگی ہوا کون اور کون نہیں کام کام رکھیے نظر بچائیے اور جگہ جگہ حالت کا موٹر والا سن لیا ایئر کنڈیشن کرنے کے باوجود موٹر ٹھنڈی نہیں ہوئی آج لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں مگر اطمینان قلع کا جو قرآن کا وعدہ ہے علاح اللہ قدو تو ہمیں اطمینان کیوں نہیں ملتا علامہ رحمتہ اللہ تفصیل مگر میں لکھتے ہیں یہاں جو ہے یہ معنی میں یہ بار جو ہے نا میری معنی میں ٹھیک ہے ذکر میں جب تک ڈوب نہیں جاؤ گا یہاں باغ جو ہے معنی میں ٹھیک ہے یعنی ذکر الہی میں ڈوب جاؤ گا سر سے جب تک آگا نافرمانی میں مبتلا نہ ہو نافرمانی ذکر کی ایک جد ناقص ہے وہ تو حفلت ہے جیسے وزیفہ چوٹ کیا یہ کامل یہ ہے تو کوئی کی کند اسے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو تو اسے اطمینان کامل اتمن کیسے ملے گا جب ذکر ناقص ہے تو اطمینان کامل اتمن کا انتظار بے ہے یا علم بلا عمل کی ایک ایسی مثال فرمائے تو گاڑی کے شیشے کھلے رکھنے والی مثال آپ نے سنی دوسری مثال بھی اسی سفر میں پیش آئی جب ہماری یہ بہت مخاطب محمد احسن ہمارے بیٹے کے لیے بہت کام کا مسلم ہے ماشاء اللہ نوشن، ہے سب کچھ تو گاڑی کے شیشے کھلے رکھنے والی مثال آپ نے سنی دوسری مثال بھی اسی سفر میں پیش آئی جب ہماری کار پیٹرول لینے کے لیے پمپ پر رکھی تو ایک ٹیکٹر آیا جس کے اوپر کم سے کم دس ہزار گیلن ایندھن بھرا ہوا تھا اس نے بھی پیٹرول پمپ والے سے کہا کہ انجن میں تیل نہیں ہے دو چار گیلن تیل ڈال کر تو حضرت فرمایا کہ پیٹ پر دس ہزار گیلن پیٹرول لگا ہوا ہے لیکن جب انجن میں پیٹرول تیل پیٹرول نہیں ہے تو اب اس کا نفع نہ لازم رہنا نہ متاثر یہ یعنی کہ نہ یہ خود چل سکتا ہے نہ دوسروں کو تیل سپلائی کر سکتا ہے یہی مثال فرمایا کہ بس یہی بات ہے جس کے دل کے انجن میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور خشیت کا پیٹرول اطا کر دیتا ہے تو وہ خود بھی نفع اٹھاتا ہے یعنی خود بھی عمل کرتا ہے اور بچوں کو بھی نفعاتا ہے غرض ہر گناہ سے بچیں خاص کر جوانی کے گنا سے بچیں طلباء کرام سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ جوانی میں کوئی طالب علم شاید ہی چوری کرتا ہو بہت ہی نالج طالب علم ہوگا جو کسی کا مال کبھی چرائے گا اکثر طلباء جھوٹ بھی نہیں بولتے نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مگر آنکھوں کے کچے ہوتے ہیں کوئی خوبصورت لڑکا ہو تو اس کو دیکھ رہے ہیں جوانیاں اس میں تباہ ہو گئی جن لڑکوں نے جن بچوں نے اپنی آنکھوں کو حسین لڑکوں یا لڑکیوں سے نہیں بچایا وہ کہیں پھنس گئے جوانی برباد کر گی میرے ساتھیوں میں ایک اسی قسم کا ساتھی تھا جو گناہ سے نہیں کرتا تھا اس کا یہ بوال آیا کہ بخاری شریف پڑھ کر دردی بن گئے کوئی دینی خدمت اللہ نے اس سے نہیں دی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے بعد کوئی یہ امید رکھے کہ میں علم کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا جاؤں تو یہ اس کی حمافت ہے دیکھیے آپ ہم لاکھ ملازم رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں وفادار مخلص تو اللہ تعالیٰ اپنے جین کہیے ایسے کو کس طرح قبول کرے گا جو ظالم گناہ نہیں چھوٹتا کیسے اس سے دین کی شدت لے گا کسی بزرگ کی برکت سے رزوائی سے مفتی طور پر بچ جائے گا تو اور بات ہے لیکن کسی وقت اللہ ایسے کو کیسے اس کو نکالے گا کہ اور دلیل بھی فرمائے گا کہ یہ بھی یاد کرے گا جو ظالم اپنے پالنے والے سے اپنے کو دور رکھنے پر صبر کیے ہوئے ہو راضی ہے اس سے بڑھ کر بے اپنے اپنے کو دور رکھنے پر صبر کیے ہوئے ہیں اور راضی یعنی اللہ سے دور رہنے پر راضی ہے اس سے بڑھ کر بے غیرت کمیاں بے حیات اور معشوقہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے آپ بتاؤ صرف دس دن کھانا نہ ملے پھر میں عاشق نظادوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اب کیا غور خیا اس وقت روٹی چاہیے یا معشوق لایا جائے ساری شرازی احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت میں حصول پرستی عام ہو گئی تھی اللہ کا ادب نازل ہوا بارش بند ہو گئی بللہ ختم ہو گیا جب پندرہ دن کھانا نہیں ملا تو لوگوں نے ان عاشقوں سے پوچھا کہ میں اس وقت آپ کے لیے روٹی لاؤں یا آپ کا معشوق لاؤں تو سب نے کہا کہ معشوبوں پر چھاڑو مارو روٹی لاؤ اب تو یہ حال ہے کہ آپ سے نظر بھی نہیں آ رہا چنا احتسالی شدن کر دمش کے یار فراموش کر دن دمش ایسا پڑا کہ یاروں نے عاشق بازی بھلا دی تو دوستو جس کا رشک کھاتے ہو اس کی نمک کا شکریہ ادا کرو نمک نمک حلال رہو نمک حرامی مت کرو یہ تقریر اس وقت یاد کرو جب کوئی حسین سامنے آ جائے تب میں سمجھوں گا کہ آپ نے اختر کی محبت کا پتا سمجھا اللہ تعالیٰ معافی اور یہ قصہ بھی ایک, ایک قصہ میں ایک یہ نصیحت کی فرمائیے تو میں نے محدد صاحب سے کہا کہ آپ انہیں دائیں بائیں بٹھاؤ یعنی جو لڑکے ہوتے ہیں حسین ان کو دائیں بائیں بٹھائیں جو کم حسین ہوں یا غیر حسین ہوں یہ تو متن بن جائیں یعنی سامنے بیٹھے کم حسین لڑکے اور وہ لڑکے جو ذرا حسن میں کوئی درجہ رکھتے ہوں وہ ہاشیا بن جائیں ان کو سائیڈوں میں بٹھانا چاہیے جو ڈیری لڑکے ہوتے ہیں ٹین ایجرس اور امرت جنہیں کہتے ہیں اور حاشیا باریک ہو مشکل سے پڑھا جاتا ہے ہلکا سا مجائزہ رہ جائے گا اور اگر یعنی کسی نے سوال کیا تھا کہ میں لڑکوں کو پڑھاتا ہوں تو یہ حسین رکھتے بھی ہوتے اس کے کیا کروں تو حضرت نے ان کو یہ تب بتائی کہ جو کم حسین ہو ان کو سامنے کر لو اور جو زیادہ حسین رکھتے ہیں ان کے سائڈوں میں رکھ دو تو اس سے زہرین بچت ہو جائے تو اس کے اندر یہ مارے گیا اور یہ قصہ بھی انہوں نے سنایا کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ایک طالب علم نے اپنے ایک ساتھی سے عشق کرنا شروع کر دیا نشکاش پڑھ رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کیا حدیث آئے گی ایسے تعلیم کو ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے اس کے دھو رہا ہے کپڑے دھو رہا ہے غلام بن گیا یہ ناپاک جو ہوتا ہے یہ بڑوں بڑوں کو چھوٹوں کا غلام بنا دیتا ہے بڑی بڑی گاڑی والوں کو غلام بنا دیتا ہے سفید بالوں کو کالے بالوں کا غلام بنا دیتا ہے بہت سی آداب الہی ہے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ زیر اللہ سے محبت کرنا اداب ال ہے جسے دنیا میں آداب دیکھنا ہو وہ ان لوگوں کو دیکھے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ فیل ہو گیا علم سے محروم ہو گیا دیوبند بھی گیا لیکن داخلہ نہیں ملا کچھ آتا جاتا نہیں تھا اشت مجازی نے سب چاٹ لیا اللہ کے حرام اعمال سے اللہ کے حرام کیے ہوئے اعمال سے کئی علم آتا ہے وہاں بھی فیل ہوا مولانا نے مجھے بتایا کہ اسی شہر میں مزدوری کر رہا ہے ورنہ عالم ہوتا حدیث پڑھاتا محدث بنتا مبصر بنتا اگر طالب علم دو عمل کر لے ایک آنکھ کی حفاظت دوسرے زبان کی حفاظت تو اس طبعہ کی برکت سے تو اگر ایک آنا علم حاصل کرے گا تو اس میں برکت ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھ سے اللہ تعالی دین کا کام لے اور میں سرکاری کام کے لیے قبول کیا جاؤں تو اسے تمام گناہوں سے بچنا لازم ہے تفواح سے رہے اتباع سنت سے رہے اور پھر بزرگوں کا ساتھ ہو تو پھر کیا کہنا انشاءاللہ سونے پر سہاگا ہے اب اگر سونا ہی نہیں ہے تو سہاگا کیا کرے گا اور جو غالب گناہی نہیں چھوڑتا جو اس کے ایڈ میں برکت تو کیا اس کے میں برکت ہوگی لہٰذا آرام لگ بد نظری کا دن یہ سب اللہ سے دور کرنے والے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں اور دروازے پر یا فلیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی حسین لڑکا یا عورت نظر آ جائے داڑھی والے کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کم عمر حسین لڑکے ہیں یہ تعلیمی کے زمانے کے گناہ ہیں ان سے بچیں جوانی کی حفاظت علم کی برکت کی ضمانت بس مضامین تو اس میں ایک سے ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا اس لیے ہم لائے تقسیم کے لیے آپ پڑھ گا اور جن لوگوں کے پاس وہاں ہو گیا یہاں جو گرس کر دیا ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ علانہ ود آنا پوری اور اس لڑی چیز ڈبڑی جگی این گئی نہیں کبھی اللهم انا نسال بركاتك يا جنة ونعوذ بك من شر كل داء اللهم انا نسال بركاتك ايما سالتم من النبي محمد صلى الله عليه من شر ما استعاذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول بالله العلي وكنا تطقت منا بحق الله اني اسالك ان يعفو عني الله لا الہ الا انتر حدل الذي ذیوکا فجلد والدولا بن جلد Initiative وانت خلق وبرحق اللہ ی Thanksgiving 축بgu تبرا ترحن muitos لا الہ الا انتر المناظت عن لدماء اللہ لجناللوم AB体ع ربی 기�ناShopt یا حل 겁니다 یا حلologia's پوری ایج Technology بنا ناتے رمان ان على ven وصول اللہ علیہ وعدن الزیادی tabi محمد و رالہ محمد و عال مت Mitch براندھی آپ کو بات